غزۂ موتا موتا ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام میں علاقہ بلقاء میں واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اور عمرہ کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شراحبیل بن عمر غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا شراحبیل قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا حارث بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا یہ خط لے کر مقام موتا میں پہنچے تو شرحبیل نے ان کو قتل کرا دیا اس وجہ سے آپ نے تین ہزار کا لشکر ماہ جماعد العلیٰ آٹھ ہجری میں موتا کی طرف روانہ فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں اور اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن ابی رواحہ سردار لشکر ہوں اور اگر عبداللہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں اسی وجہ سے اس غذبہ کو غزوہ جیش العمرا بھی کہتے ہیں جیسا کہ مسند احمد اور نسائی میں بسنادِ صحیح ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش المراء روانہ فرمایا الآ آخر الحدیث اور ایک سفید جھنڈا زید بن حارثہ کو دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اول اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمر شہید ہوئے اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو فبیہہ و نعمت ورنہ خداوند وند سے اعانت اور امداد کی درخواست کر کے ان سے جہاد و قطال کرنا اور سنیت الوداع تک خود بنفس سے نفیس مشایعت کے لیے تشریف لے گئے سنیت الوداع پر کچھ دیر ٹھہر کر لشکر کو یہ وصیت فرمائی کہ ہر حال میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھیں اپنے رفقا کی خیرخواہی کریں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ سے کفر کرنے والوں سے جہاد و قطال کریں غدر اور خیانت نہ کریں کسی بچے اور عورت اور بوڑھے کو قتل نہ کریں لوگ جب عمرائے لشکر کو رخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے لوگوں نے کہا اے ابن رواحہ کس چیز نے تم کو رلایا تو عبداللہ بن رواحہ نے یہ جواب دیا آگاہ ہو جاؤ خدا کی قسم مجھے دنیا سے محبت ہے اور نہ تم سے شیفتگی لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے سنا ہے وَإِن مِنكُم إِلَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقضِيًا کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر ضرور توزق پر گزرنے والا اور خدا کے نزدیک یہ امر مقرر ہو چکا ہے بس نہیں معلوم کہ جہنم پر ورود کے بعد واپسی کیسے ہوگی اس لیے روتا ہوں لشکر جب روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں نے پکار کر کہا خدا تعالیٰ تم کو صحیح سالم اور کامیاب واپس لائے تو عبداللہ بن روحا نے یہ شعر پڑھا میں واپسی نہیں چاہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کی راہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہش مند ہوں کہ جو جھاگ پھینکتا ہو یا ایسا کاری زخم ہو کہ جو تیز ہو اور ایسے نیزے سے لگے کہ جو میری انتڑیوں اور جگر سے پار ہو جائے یہاں تک کہ لوگ جب میری قبر پر گزریں تو یہ کہا جائے کہ وہ کیا غازی تھا اور کیسا کامیاب ہوا لشکر جب چلنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو عبداللہ بن روا آپ کے قریب آئے اور یہ شعر پڑھے آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں جو شخص آپ کے فیوز و برکات اور آپ کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم رہا تو سمجھ لو کہ قضا قدر نے اس کی تحقیر کی کہ اس کو اس دولت عظما سے محروم رکھا بس اللہ تعالی موس علیہ السلام کی طرح آپ کے محاسن کو ثابت و قائم رکھے اور انبیاء سابقین کی طرح آپ کی مدد فرمائے میں نے آپ میں خیر اور بھلائی کو بیش از بیش محسوس کر لیا ہے اور میرا یہ احساس مشرقین کی نظر اور احساس کے برخلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا و انط فسب بتک اللہ یب یعنی تجھ کو بھی اے ابن رواحا اللہ تعالی ثابت قدم رکھے شرحبیل کو جب اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو ایک لاکھ سے زیادہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا اور ایک لاکھ فوج لے کر ہرقل خود شراحبیل کی مدد کے لیے بلقا میں پہنچا معان پہنچ کر مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کہ دو لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کا لشکر جرار ہم تین ہزار مسلمانوں کے لشکر سے مقابلے کے لیے مقام بلقاہ میں جمع ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر دو شب معان میں ٹھہرا اور مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے رائے یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور آپ کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا اے قوم خدا کی قسم جس بات کو تم مکرو سمجھ رہے ہو وہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو ہم کافروں سے کسی قوت اور کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے ہمارا لڑنا تو محض اس دین اسلام کی وجہ سے ہے جس سے اللہ تعالی نے ہم کو عزت بخشی بس اٹھو اور چلو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی یا تو کفار پر غلبہ حاصل ہوگا یا شہادت کی نعمت نصیب ہوگی لوگوں نے کہا خدا کی قسم ابن رواحہ نے بالکل سچ کہا اور خدا کے پرستاروں اور جاں بازوں کی یہ تین ہزار کی جمعیت آدھا اللہ کے دو لاکھ لشکر جرار کے مقابلے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئی موتا کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلے کے لیے سامنے آئیں ادھر سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پیادہ رایت اسلام لے کر آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر علم ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے جب دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا اور گھوڑا زخمی ہو گیا تو گھوڑے سے اتر آئے اور گھوڑے کے کوچے کاٹ کر سینہ سپر ہو کر آدھا اللہ سے لڑنا شروع کیا گھوڑے کے کوچے اس لیے کاٹ ڈالے کہ آدھا اس سے منتفع نہ ہو سکیں لڑتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے یا ہب بدل جنت تو وقت رابوہ طیبتا بتاً وباردن شرابہ اروم روم قد دنا اذابوا کافرتن بعیدۃن انصابہ <انسابوها> علیہ ان لاقی توحا <زرابوها> یعنی جنت اور اس کا قرب کیا ہی پاکیزہ اور پسندیدہ ہے اور پانی اس کا نہایت ٹھنڈا ہے اور رومیوں کا عذاب قریب آ گیا ہے کافر ہیں اور ان کے نصب ہم سے بہت دور ہیں یعنی ہم میں اور ان میں کوئی قرابت نہیں مقابلے کے وقت ان کا مارنا مجھ پر فرض اور لازم ہے لڑتے لڑتے جب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو رایت اسلام کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈا گود میں لے لیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ان کو دو بازو عطا فرمائے جن سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر کی لاش کو تلاش کیا گیا تو نوے سے زیادہ تیر اور تلوار کے زخم تھے اور سب سامنے تھے پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھے حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عالم ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھے گھوڑے پر سوار تھے چند نمحوں کے لیے نفس کو کچھ تردد لاحق ہوا تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ فرمایا اے نفس تجھ کو قسم ہے کہ تو ضرور گھوڑے سے اتر کر آدھا اللہ سے جہاد و قتال کر ناگواری سے اتر یا خوشی اور رغبت کے ساتھ اگر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے تجھ کو دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے یعنی جلدی قدم کیوں نہیں بڑھاتا پیش قدمی میں سستی کرنا گویا کہ جنت کو ناپسند کرنا ہے یہ فقط نفس کی توبیق اور الزام کے لیے فرمایا تو بسا اوقات مطمئن رہا ہے کس وقت تجھ کو کیا ہوا تیری حقیقت کیا ہے تو رحم مادر میں ایک نطفہ ہی تھا اس بے حقیقت نطفے کے لیے خدا کی راہ میں پسو پیش کر رہا ہے اور یہ کہا اے نفس اگر تو قتل نہ ہوا تو مرے گا تو ضرور اور یہ ہے قضائے موت جس میں تجھ کو مبتلا ہونا ضروری ہے جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی وہ تجھ کو مل گئی یعنی شہادت فی سبیل اللہ کا موقع اگر تو نے زید اور جعفر جیسا کام کیا تو ہدایت پائے گا یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے ابن ام جچازاد بھائی نے آگے بڑھ کر ان کو ایک گوشت کی ہڈی دی کہ اس کو چوس لو تاکہ اس کی قوت سے کچھ لڑ سکو کئی دن تم پر فاقے گزر چکے ہیں ابن رواحہ نے ہڈی لے لی اور اس کو ایک بار چوسا لیکن فوراً ہی پھینک دیا اور کہا اے نفس لوگ جہاد کر رہے ہیں اور تو دنیا میں مشغول ہے اور تلوار لے کر آگے بڑھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور رایت اسلام ہاتھ سے گر گیا ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورن رایت اسلام ہاتھ میں لے لیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا اے گروہ ہے مسلمین اپنے میں سے کسی شخص کے امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں ہم آپ کے امیر ہونے پر راضی ہیں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ کہہ کر جھنڈا خالد بن ولید کو پکڑا دیا اور کہا کہ آپ جنگ سے خوب واقف ہیں خالد بن ولید نے امارت قبول کرنے میں کچھ تعمل کیا لیکن تمام مسلمانوں نے ان کے امیر ہونے پر اتفاق کر لیا خالد بن ولید رایت اسلام کو لے کر آگے بڑھے اور نہایت شجاعت اور مردانگی سے آدھا اللہ کا مقابلہ کیا صحیح بخاری میں خود خالد بن ولید سے روایت ہے کہ غزوہ موتا میں لڑتے لڑتے میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں صرف ایک یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی دوسرے روز خالد بن ولید نے لشکر کی حیت تبدیل کر دی مقدمت الجیش کو ساقا اور میمنا کو میسرہ کر دیا دشمن لشکر کی حیت بدلی ہوئی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور یہ سمجھے کہ نئی مدد آ پہنچی ابن صاد ابو عامر سے راوی ہیں کہ جب خالد میں ولید نے رومیوں پر حملہ کیا تو ان کو ایسی فاش شکست دی کہ میں نے ایسی شکست کبھی نہیں دیکھی مسلمان جہاں چاہتے تھے وہیں اپنی تلوار رکھتے تھے اور صحیح بخاری میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی حاکم کی روایت میں ہے کہ غنیمت میں کچھ سامان بھی ملا رومیوں کی پسپائی کے بعد خالد بن ولید نے تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی قلیل جماعت کو لے کر مدینہ واپس آ گئے اس غزے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں زید بن حارثہ جعفر بن ابی طالب عبداللہ بن رواحہ مسعود بن اسود وہب بن سعد عباد بن قیس حارث بن نعمان سوراقا بن عمر ابو قلیب بن امر جابر عمر بن سعد بن حارث عامر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جس روز اور جس وقت مقام موتا میں غازیان اسلام کی شہادت کا یہ پیش آ رہا تھا تو حق جل شاہوں نے سرزمین شام کو اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے سامنے کر دیا کہ میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا آپ کے اور شام کے درمیان تمام حجابات اٹھا دیے گئے آپ نے صحابہ کو جمع کرنے کے لیے اسلات و جامعات ان کی منادی کرا دی صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا ارشاد فرمایا کہ زید نے رایت اسلام اپنے ہاتھ میں لیا اور کافروں سے خوب قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا زید کے بعد جعفر نے رایت اسلام ہاتھ میں لیا اور آدھا اللہ سے خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں دو بازوؤں کے ساتھ اڑتا پھیرتا ہے اس کے بعد عبداللہ بن روا نے رایت اسلام سنبھالا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک سکوت کا عالم تاری تھا انصار یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور یہ خیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ سے کوئی ناپسندیدہ امر ظہور میں آیا ہے جس سے آپ خاموش ہیں کچھ دیر سکوت کے بعد یہ فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کافروں سے خوب جہاد و قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور یہ تینوں جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زرین پر متمکن ہیں لیکن میں نے عبداللہ بن رواں کا تخت کچھ ہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں عبداللہ بن رواں کا تخت ہلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھ کو یہ بتلایا گیا کہ عبداللہ بن روا کو مقابلے کے وقت کچھ تھوڑا سا تردد پیش آیا اور تھوڑی سی پسو پیش کے بعد آگے بڑھے اور زید اور جعفر بلا کسی تردد اور بلا کسی پسو پیش کے آگے بڑھے اور ایک روایت میں اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عبد اللہ بن رواں نے جھنڈا لیا اور شہید ہوئے وہ جنت میں کچھ رکتے رکتے داخل ہوئے یہ سن کر انصار کو رنج ہوا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا سبب ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عبداللہ بن رواںہ کو میدان کارزار میں زخم لگے تو وہ مقتضۂ بشریت تھوڑی دیر کے لیے سست ہو گئے اور پیش قدمی میں پس و پیش کرنے لگے پھر انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور احتاب کیا اور ہمت اور شجاعت سے کام لیا اور لڑکر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے یہ سن کر انصار کی پریشانی دور ہوئی آپ یہ کہہ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیفم من سیف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈا سنبھالا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے بس تو ہی اس کی مدد فرمائے گا بس اسی روز سے خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے یہ حادثہ فاضیہ بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے مکان پر تشریف لے گئے بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے حضرت جعفر کی بیوی اسمہ بنت عمیس سمجھ گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیوں روئے کیا جعفر ان کے رفقا کے متعلق آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے آپ نے فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گئے اسما بنت عمیس فرماتی ہیں سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجو آج وہ اپنے صدمے میں مشغول ہیں اور خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صدمے کا بہت اثر تھا اس غم میں تین دن تک مسجد میں تشریف فرما رہے خالد میں ولید جب لشکر اسلام کو لے کر موطا سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا سریعے سریعے عمر ابن رضی اللہ عن ماہ جماعت ثانیہ آٹھ ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنی قزاء کی ایک جماعت مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے امر بن عاص کو مقام ذات کی طرف روانہ کیا یہ مقام مدینہ منورہ سے دس منزل پر ہے تین سو آدمی تیس گھوڑے سوار ان کے ساتھ کیے جب اس مقام کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کافروں کی جمعیت بہت زیادہ ہے اس لیے توقف کیا اور رافع بن مکیش رضی اللہ عنہ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ مدد کے لیے کچھ اور آدمی بھیجیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو دو سو آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا جن میں ابو بکر و عمر بھی تھے اور یہ تاکید فرمائی کہ عمر بن عاص سے جا ملو اور آپس میں متفق رہنا اور باہم اختلاف نہ کرنا جب ابو عبیدہ وہاں پہنچے اور نماز کا وقت آیا تو ابو عبیدہ نے امامت کرنی چاہی عمر بن عاص نے کہا کہ امیر لشکر تو میں ہوں اور تم تو میری مدد کے لیے آئے ہو ابو عبیدہ نے کہا تم اپنی جماعت کے امیر اور میں اپنی جماعت کا امیر ہوں بعد ہزاں ابو عبیدہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت مجھ کو آخری حکم یہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کی اطاعت کرنا اور اختلاف نہ کرنا لہذا میں تمہاری اطاعت کروں گا اگرچہ تم میری مخالفت کرو اس طرح ابو عبیدہ نے عمر بن آس کی عمارت اور امامت کو تسلیم کر لیا چنانچہ عمر بن آس امامت کرتے تھے اور ابو عبیدہ ان کی اقتدا کرتے تھے بلاخر سب مل کر قبیلہ بنی قزا میں پہنچے اور ان پر حملہ کیا کفار مرعوب ہو کر بھاگ اٹھے اور منتشر ہو گئے صحابہ نے اوف بن مالک اشجعی کو خبر دے کر مدینہ روانہ کیا عمر بن عاص نے غلبے کے بعد کچھ روز وہاں قیام کیا اور مختلف جوانب میں سواروں کو بھیجتے رہے